اما باد پاؤ بل پاؤں لاسری موتر بھائی اور دوست پڑلی فرمایا گیا ہے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ ہمیشہ کے لیے یہ رسول ہے کہ تعمیری کام جو ہے وہ ارادن کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے محنت محنت مجاہدہ اور کوشش کرنی ہوتی ہے ہاں تقریبی کام جو ہے وہ خود بخود ہوتے رہتے ہیں ارادہ نہ بھی کرے تب بھی ہوتے رہتے ہیں کسی زمین کو اگر آپ باغ بنانا چاہیں ان کو کھیت بنانا چاہیں لیے آپ کو خدائی، صفائی اور بوائی سچائی سچنا پانی یہ سارے کام کرنے پڑیں گے کھدائی صفائی بوائی سچائی اور اگر آپ اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیں زمین کو تو جھاڑ جنکھار خود ہی اگائے گا شام پیچھے خود جا کر بسیرا کر لیں گے اور چلنے پھرنے کے قابل ہی نہیں رہے گی وہ زمین گاؤں ہزاروں لاکھوں کی کمائی اور نہیں رہ سکتی تھی وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہے گی اور چلنے پھرنے میں بھی آپ کو تکلیف دے گی اور یہ خود بخود ہو گیا بغیر آپ کے راتے کے بغیر آپ کے مجاہدے کے بغیر آپ کی کوشش کے یہ ساری بات خود بخود ہوگئی ایسے آدمی خراب ہو تباہ ہو اس کی روحانیت ختم ہو شخصیت اس کی ختم ہو اور یہ دو کئی دن مرنے کے لیے تیار ہو جائے یہ تو ذرا آدمی غور فکر اپنا غم آپ کے لیے کوشش چھوڑی یہ بات ہوتی جائے گی اور آدمی بنے اللہ کے طلب والا بنے جشید بنے اس کو اللہ کا قرب ملے دنیا بھر میں سرخرو ہو کامیاب ہو آگے بڑھنے والا ہو یہ تو ارادہ کرنا پڑے گا اس لیے میں نے کوشش اور مجھے ادا کرنا پڑے گا اور علی گم نعرہ اپنے آپ کو اپنے اہل ویال کو آگ سے بچاؤ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے اہل و حیال کو بچانے کے لیے ارادہ کرنا پڑے گا یہ فیض ارادی ہے اور ادا کرنے کے بعد میں کوشش اور مجاہدہ کرنا پڑے گا اس کے نتیجے میں یہ بات حاصل ہوگی اپنے آپ کو اب آگ سے بچانا اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو آزمائش میں ڈالا اور اس کے نفس میں مزے اور چسکے رکھے اور نفس کے مزے اور چسکے ایک حد تک ضروری بھی ہے حد سے بڑھ کر بڑھ جانے پر نقصان دے ہیں کھانے پینے کا جذبہ ہے جس کا رکھا زبان پر ذائقوں کا اب آدمی کو میڈیسے بہت پسند آئے دن رات کی خاطر ہے دن یہ اس کا مریض شوگر کا مریض ہوا مزہ بہت آ رہا ایک ہاتھ تک دو ذائقہ کا استعمال اس کی بشری ضرورت ہے ہاتھ کا استعمال بشری کمزوری ہے اور وہ اتنا آگے بڑھ گیا بشریت کی تباہی جو نقصان ہے بچری ضرورت بچری کمزوری اور بچری ضیا تین درجے ہوئے بجری ضرورت کے تحت کو استعمال کریں تو آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے صحت کا بننا اور حالات کا درست ہونا دوست صحت کے ساتھ ہاتھ بڑھ کر صحت کی صفائی ایسے ہر کام کو یہ جو آئے نے فرمایا گیا کہ خیر المور غالباً عزیز خیر المور اور ستواہ بہتر بات درمیانی راہ ہے اعتدال اور درمیانی راہ یہ بہتر طرز اور بہتر طریقہ ہے ہر چیز کو آپ اعتدال کے ساتھ استعمال کریں تو بہت فائدہ دینے والی اور راہ ہوتی ہے عہدے دار سے اس کے استعمال کو نکالا جائے تو یہی چیز کی افاضیت میں اور اس کی عمر میں فرق آ جاتا ہے ہمارے ایک رشتے یہاں یہاں نے اپنی گاڑی بور کروائی تو مستری نے سمجھایا کتنے دن اس کو آپ کا رننگ میں رکھنا ہے اور بہت زیادہ نہیں چلانا ہے گرم ہو جائے پھر روکنا ہے تو انہوں نے کہا بس میں ساری رننگ راستے پر پوری کروں گا جاتا ہوں اس کی بات نہ مانگی اسے جو آئے تھے دال اور خیر اسے تو ہے سے کھایا تھا اسے, خواستے خواستے خواستے تو اسے تو اس کی بات نہیں مانی گی بس وہی کے گاڑی بند ہو گئی اتنی گرم ہوئی بند ہو گئی بس آگے جانے کے قابل نہ رہی تو آپ کو تو سول سکھایا تھا دلال کی. لیکن آپ نے اس میں بھی اڑا کر اپنی رائے استعمال کر لی اور ماہر کی رائے کو چھوڑ دیا ادھروں کا جو ماہر تھا اس کی رائے کو چھوڑ دیا اپنی رائے استعمال کر لی اور رائے دلال آپ سے رہ گئی جس کے نتیجے میں نقصان ہوا صلی اللہ علیہ وسلم نبی میں تشریف لائے دیکھا کہ دو سالوں کے درمیان رسی بنی ہوئی ہے پوچھا باندھی ہے تو تہرات میں سے کسی کے بارے میں ہوں کہا گیا تو انہوں نے باندھی ہے کہ جب ان کو نیند آ جائے اور تکلیف ہو تو اس پر لٹک کر اپنی نیند اڑاتی ہیں تاکہ پورے عبادت میں لگے تو آپ نے رسی کو فوراً کھلوایا اور پھر فرمایا کہ میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں تم میں جب تمہاری جن کی طبیعت میں نشاط ہو تو وہ نماز پڑھتے رہیں جب تھکاوٹ محسوس ہو کہ پھر سو جائے کریں تاکہ طبیعت مزید عبادت کے لیے تازی ہو جائے کریں ابھی ہم حج میں تھے تو تھک تھکا کر پہنچے وہ آدمی ہلنے کا نہیں ہوتا نئے گئے آدمی بہت جذبات ہے کہ فورن جائیں اور شریر کی ترتیب یہ ہے کہ آدمی کی طبیعت جب بشاش ہو پھر جائے تو ایک ساتھ ہی ہمارا بار بار کہہ رہا جاتے نہیں ہے جاتے نہیں ہیں جاتے نہیں ہیں جاتے نہیں ہیں آخر سے صبر نہ ہوا خود ہی نکل کر چلا چل کھڑا ہوا یوں چل کھڑا ہُوا گم ہو گیا رات کو بھی گم شدھ رہا اب دوسرے دن ہم نے منصوبہ بنایا کہ اس کو ڈھونڈنے کی کوئی ترتیب اختیار کریں جگہ جگہ رپورٹ کروانا اور اطلاع دینا اور دعائیں کر دیں بسرسی بنا ہی رہے تھے کتنے میں ہو سی اچھا چڑھتے ہوئے گیا میں گم ہو گیا سکن یہ آپ نے بتایا تھا کہ جو بکار لوگوں کی ایک رائے उस اس پر چلے گئے اس پر آپ چلے یا اس کی رائے پر چل پڑے تو رات آپ کو گم شد حال میں گزارنا پڑی ماشاء اللہ کا راستہ اختیار کرنا ہر شعبے کے ماہرین ہوتے ہیں اور کی رائے پر چلنا قواہ سارے قواہ دیکھنا سننا بولنا کھانا پینا بیاہ شادی اٹھنا بیٹھنا دوڑ دھوپ یہ ساری چیزیں اعتدال کی حد میں انسان کو فائدہ دیتی ہیں اعتدال سے نکلیں تو پہلے جسمانی صحت برباد ہوتی ہے اور جسمانی صحت کے بربادی کے ساتھ انسان کو پروانی نقصان ہوتا ہے کیا مال کے قابل نہیں رہ سکتے کما حالی کو مہاراج جو اس کو بیان کرنا شروع کیا ہے اس نے پہلی بات رضی کی سرا اعتدال کو لینا اپنے سارے قوا کو ساری قوتوں کو اعتدال کے ساتھ استعمال کرنا تاکہ پتنی صحت باقی رہے اور آدمی روحانی کوشش کے لیے تیار رہے انسان کا بننا بگڑنا بہت آسان ترتیب ہے اس اپنے ہاتھ میں ہے کہ خراب مجلس میں خراب صحبت میں آپ جائیں یا نہ جائیں اس کا آپ کو اختیار ہے آپ اپنے اختیار سے جائیں گے بھی اور رکیں گے بھی لیکن آپ خراب مجلس میں جائیں اور وہاں پر اثر نہ ہو یہ پھر نہیں ہوگا اثر آپ پر ضرور ہوگا مالک ساتھی نے کہا اصل میں کہ میں پروگراموں کو نہیں رکھتا کہ میں نقصان اس نے کہا ہو آپ بولو سہمان تو بڑے کمزور ہوتے ہیں بڑے کچے ہوتے ہیں آپ کو نقصان ہو جاتے ہیں ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہم تو دیکھتے رہتے ماشاء اللہ اس کی مثال یہ ہے وہ کچھ تحکال کے مستری خانے کے شاگرد کی ہے تحکال میں موٹر کے مستری خانے ہیں نا اس میں ایک استاد ہوتا ہے ایک شاکرد ہوتا ہے شاکرد کو جا کر دیکھے اس کے کپڑے بھیا کال ہے تارکول کے کپڑے پہنے میں اتنی گریس اتنی گرد اتنی گندگی اتنا تیل اتنا پسینا ہوتا ہے کہ اس پر ایک تیل آپ بوتل بوتل کی اڑالتے ہیں ایک تیل بوتل گرائے ہیں تو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ پہلے زیادہ میلہ تھا کیا زیادہ میلہ ہے جو اتنا گندا ہو اتنا میلہ ہو کہ اس پر بسی جانے والی مہل کو ہی نہ دکھا سکے تو اس کو کیا پتہ چلتا ہے صفائی کسے کہتے ہیں وہ جو استاد شاگرد کو وہ کہتے نا کہ وہ صوبے سے پرانا پروزہ لے کر آؤں موٹر کا کیا وہ بس میں چڑھتا ہے نا ویگن میں سارے لوگ کپڑے سمیٹ لیتے ہیں اس کے میں سمجھدار آدمی کھڑا ہو جاتے ہیں اب میرے کپڑوں کے ساتھ لگا تو میں دستک جانے کا نہیں رہوں گا اتنی گندگی ہے کہ لگنے والے کے کپڑوں کو تھوڑی دیر میں سیاہ کرتے ہیں تو معاف کریں ہمارا بات نہیں روحانی حال جو ہے وہ گزدہ کال کے مستری خانے کے نوکر جیسا ہے جتنی گندگی میں ہم بجائے پھریں ہمیں یوں بات ہوتا ہے کہ بھارت پر کوئی اثر نہیں آیا اثر اس نہیں آیا کہ تو, تو خود سکال کے مستری خانے کا شاگرد ہے اتنی گندگی پہلے سے لیا ہوا ہے کہ مزید گندگی کا تجھے پتہ ہی نہیں چلتا میرے ایک مہمان آیا اس کو کھانا کھلایا ہاسٹل میں وہ کھانا کھا کر سو... سو... سویا صبح اس نے کھا کہ اس نے بڑا افسوس اور حسرت کا اس نے اظہار کیا افسوس کیا حسرت کا اظہار کیا گلا اس نے مجھے دیا گلا کس بات کا دیا جی اس کو مصر نے دیا تھا رات کو اس نے گلا اس بات کر دیا کہ آپ نے مجھے آپ نے بینماز آدمی کے ہاتھ کا کھانا مجھے کھلا دیا کہ آپ نے بے نماز آدمی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا مجھے کھلا دیا جو باتیں میں نور روشنی تھا اس پر اثر پڑا تو اس کو محسوس ہوا کہ کھانا جو رات کو اس نے کھلایا یہ بے نماز کے ہاتھ کا پکا ہوا تھا. اس کے اثرات آتی ہیں تو اس آدمی کا باطن پاک ہو اور روشنی ہو تو اس باز کے اتنی بال کا بھی اندازہ ہوتا ہے بال ماہرین ہمیں بتاتے ہیں کہ کھانا کھاتے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ غصے والے آدمی کا کھانا پکا ہوا ہے یا نرم نظار کا پکا ہوا ہے اور غصے والے نے غصے کے میں پکایا ہے کہ غصے کے بغیر پکایا ہے کتنا اندازہ ہوتا ہے روحانیت والوں کو تو یہ چیزیں باطن پر اثرات ڈالتی ہیں آپ اچھی صحبت میں جائیں نہ جائیں آپ کو اختیار ہے لیکن جائیں آپ اثر نہ ہے اثر ضرور آئے گا آپ گندے لوگوں کے ساتھ بیٹھے اٹھیں نہ بیٹھے اٹھیں اس کا آپ کو اختیار ہے لیکن آپ بیٹھے اٹھیں اور آپ کے باطن پر اثر نہ آئے آپ کے جذبات وہ نہ بنیں جو اس کے جذبات ہیں جب آدمی دوسرے آدمی کے سامنے آتا ہے تو ان دونوں کی جو ہیں ارواح دونوں کے روح ہیں جو کہ ہر ایک آدمی کے گردا گرد ایک, ایک الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ چل رہا ہے اسی روحانیت کے بقدر آدمی کے گردا گرد ایک الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ چل رہا ہے یہ یا روشنی والا ہے یا اندھیرے والا ہے اور جو آپ کسی کے ساتھ رابطے میں آتے ہیں یا تو آپ سے آپ کے نور سے آپ کی روشنی سے اس کی طرف فلو شروع ہو جاتا ہے یا اس کی روشنی سے آپ کی طرف فلو شروع ہو جاتا ہے یا جو ہے تو آپ کے اندھیرے اور گندگی سے اس کی طرف فلو شروع ہو جاتا ہے یا اس کی طرف سے آپ کی طرف آتا ہے اس میں اصول ہے وولٹیج والا بجلی کا جو اصول ہے نا کہ بجلی ہائی وولٹیج سے لو وولٹیج کی طرف چلتی ہے ایسا ہی اصول ہے تو اگر آپ کے ملنے والے کے باطن میں اندھیرا اور ظلم اور بد باتنی اور کبات اور گندگیاں اور تاثن ہے تو وہ آپ پر ضرور آئے گا اور آپ اس سے بے شک آپ نے بات بھی نہ کی ہو ایسے ہی بیٹھے ہیں اس کے قریب جب آپ آدھا گھنٹہ اٹھنے کے بعد سے اٹھیں سو گے آپ کے باطن پر اس کی روح کا حال تاری ہو چکا ہوگا ایسے روشنی ہے نور ہے تو اس کے نور کا اثر ضرور باتیں پر آ چکا ہوگا یہ فرار آتے جاتے ہیں بلکہ اس طرح کہ وہ کوئی آدمی امریکہ میں شروع کر رہا ہو یہاں ایک ڈبہ رکھے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ان شوہوں میں اس کی لہریں موجود ہیں اس جگہ اس کی لہریں اس بس سے موجود ہیں اس ملک کی جو ڈبے میں دیکھی جا سکتی ہیں یعنی اس کی ظلمت اور اس کے ظلمانی اور اندھیرے اور احساس جہاں تک ہیں اور جس لے کے عمل کو آپ کر رہے ہیں جس بات کو میں بول رہا ہوں یہ لہر بھی ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے یہ بات بھی ساری دنیا کو اسی وقت اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے اور اس پر احساس ڈال رہی ہے یہ مسلمانوں کے آماد درست ہوں اللہ کے نام پکارنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہوں اور ان کی زبان سے اللہ کا ذکر اللہ پاک کی سلاوت سچ کے کلمات خیرخ کے جذبات ان کی زبان سے ادا ہوں کہ ساری دنیا کو اپنی لپیٹ کر لیں وہ لیتے ہیں وہ دنیا کے دوسرے کونے پر بیٹھے ہوئے انسان کے دل کا ہارڈ بن لیں اللہ تبارک روح کو اتنی قوت عطا فرمائی ہے لیکن وہ تھوڑی دیر مسجد میں آدری کے علاوہ باقی جو کافر بولتا ہے وہی وہ میں ارسو بول رہے ہیں جو کافر کرتا ہے وہ میں ارسو کر رہے ہیں اقبال نے دیکھا کہ گلائے جفائے وفا نما گلا جفا وفا نما کہ حرم کو لے حرم سے ہے کسی بدھ کا دینا بیاہ کروں تو سنم بھی کہہ دے ہری ہری وہ جفا جو وفا کی شکل میں حرم والے اہل حرم کے ساتھ کر رہے ہیں اہل حرم حرم والے ہمر آپ مسلمان حرم یعنی اللہ تعالی کے اس کے ساتھ کر رہے ہیں وہ جفا جو وفا کی شکل میں ہم کر رہے ہیں اگر بدخانے میں بیان کیا جائے تو وہ بھی ہری ہری یعنی اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ کہنا کی شروع کر دیں آئے مسلمان اپنے ہاتھ سے اپنے پیر پر کو لڑاڑا مار رہا اور کافر کی خواہشات کو پورا کر رہا جیسے چلنے کو کہہ رہا ہے ایسے چلنے کے لیے تیار چند سکے چند پیسے لینے کے لیے اپنے سپنے کو, کو ڈبو رہا ہے اپنی قوم کو ڈبو رہے ہیں بلکوں کو ڈبو رہے ہیں لوگ جس کا نتیجہ یہ کہ ہماری شخصیات سے نور کی لہریں نہیں اٹھ رہی ہیں تو عالم کو متاثر کریں اور کفار جو ہے وہ اپنے کیے پر اپنے امال پر نادم ہوں اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھیں جس وقت کی تداروں نے دنیا اسلام کو اولڑ پورل کر کے رکھا اور بغداد کو میں کی برجی لگائی اور دریائے دجلا جو بغداد کے درمیان سے بہ رہا ہے خون کا بہتر رہا کتنے دن اور کچھ خون کی وجہ سے جنہوں نے کیا اور کی کتابیں جو گرائی ہیں میں پل بنایا کتنی کتابیں سے. اور دریا کے سیاح کا بہتر رہا ساری دنیا کو کنٹرول کرنے والے مسلمان تاطاروں کے آگے ٹھہر نہ سکے اب دو بزرگ ہیں رحمتہ اللہ علیہ امیر تو رحمۃ اللہ علیہ جب تاڑاریوں نے فتح کر لیا دنیا اسلام کو اور حکومت کرنے بیٹھے تو ان, ان کو اندازہ ہوا کہ تو اتنا ایڈوانس اور اتنا پیچیدہ نظام ہے یہاں کا کھیت کو تو ہم نہیں چلا سکتے اور مطلب کو فتح کرنا آسان ہوتا ہے مد کو چلانا مشکل ہوتا ہے اگر آپ فتح کے بعد امن و امان نہیں دے سکے معاشی آسودگی نہیں دے سکے اور قانون کے بنداری نہیں دے سکے تو وہی لوگ جن کو آپ نے تلوار کے زور سے جن پر آپ غالب آئے تھے ووٹ کر آپ کی گرد دبا کر آپ سے نجات حاصل کریں گے یعنی یہ اس افغانستان میں چھ مہینے مکمل امن و امان شریعت کے نفاذ پر طالبان نے پیدا کر لیا اور دو سال ہونے کو ہیں لیکن امن و امان اس میں ڈال جا سکا جگہ جگہ کچھ فارو میں یہ کر رہا تھا کہ فتح کرنا ملک آسان ہوتا ہے چلانا مشکل ہوتا ہے اگر آپ فتح کے بعد امن و امان نہیں دے سکے آپ معاشیاسودگی نہیں رہ سکے آپ قانون کی عملداری نہیں رہ سکے تو آپ سیبل نہیں ہیں آپ وہی لوگوٹ کا یوں گرا دیں گے اس وقت تتاروں نے فتح کر لیا نظام کو چلانے کے لیے بیٹھے تو ان کو اندازہ ہوا کہ مسلمانوں کا اتنا ایڈوانس نظام تھا اتنی زبردست حکومت تھی کہ ہم اس نظام کو نہیں چلا سکتے اور اگر ہم ان نظام کو چلانے میں کامیاب نہ ہوئے تو یہی لوگ اٹھ ہماری گھر پکڑیں گے تو کسی نے کہا کہ ایک بہت بڑے عالم پہلی حکومت کے مولانا جلال الدین صاحب بچے ہوئے ہیں اور وہ ایک تو یاد کے اور ساری چیزوں کے بڑے ماہر ہیں اگر آپ ان کو لے آئے تو وہ آپ کے نظام کو نظام سلا کر دے دیں گے تم نے رابطہ کیا ان کے ساتھ جلال الدین صاحب جو تو انہوں نے یہ نیت کی کہ چلو حکومت تمہاری شکست کھا چکی ہے آپ اگر کسی مثبت پہلو سے مین تاتالیوں کے اندر گھس جاؤں ہو سکتا ہے میں کوئی کام کر پاؤں ان کے دل... ان نے قبول کر لیا ہوتا آ کر نظام کو سنبھال کر انہوں نے چلا کے دکھا دیا دوسرے بزرگ امیر توزون رحمۃ اللہ علیہ امیر توزون رحمۃ اللہ علیہ مرش آدمی تھے انہوں نے آہستہ آہستہ تا میں تبلیغ کا کام شروع کر دیا ایک ایک آدمی سے دو دو سے تین دن سے مل مل کر پاتے کر رہے ہیں کر رہے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے پیشرف کرتے کرتے کرتے ان کے عوام کو ان کے سمجھدار لوگوں کو دانشوروں کو ان کے, ان کے جرنیلوں کو اور ان کے جو ہے تو ادارہ کو متاثر کر دیا ان بزرگ نے ایک دن, دن یہ کہ دل میرا ہوا کہ میں شاہی خاندان میں بات کروں تو مال کے پاس جا کر پھر رہے تھے کاذان شہزادہ نکلا شکار کے لیے جا رہا تھا اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کا عالم کرا سکا تو ملک صاحب قریب اللہ نے کہا کہ تیری ڈاڑی ایسی ہے کہ میرے کتے کی تو اچھی پر لوگ جذباتی نہیں ہوتے کہ بات پر گرم ہو کر گر بس ہونے بڑا تھا حمل سے کہا اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو پھر تو میری ڈاڑی ایسی ہے خاتمہ نہ ہوا پھر تیرے کتے کی دم اشی ہے ایمان کسے کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا وقت ہے تو میں اس پر اس کے بارے میں آپ سرد کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پیرمروں کہانا آخرت اور نجات اور دو دکھس اور کی جو دعوت دی تو کاذان کو ہلا کے رکھ دیا اور اس نے کہا اگر آپ مجھے آپ کی بات پسند آ گئی ہے لیکن ابھی والد صاحب کا اقتدار ہے جب میرا اقتدار ہوا میں تخ پر بیٹھا پھر آپ اس وقت بات کریں جب اس کا اقتدار آیا تو اس سے پہلے توزیم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی تھی لیکن انہوں نے بیٹے کو وسیع کی تھی کہ کاذان جب تخ پر بیٹھا تو جا کر بات کرنا اور میرے ساتھ کے جو مذاکرات اس کو یاد دلانا ٹھیک ہے بیٹا مذاکرات کے لیے گیا جب کاذان سے مذاکرات کیے انہوں نے کہا ہاں آپ کے والد صاحب کی بات مجھے یاد ہے مجھے پسند بھی ہے لیکن بہر اب میں حکومت کا ذمہ دار فرد ہوں مجھے اپنے دربار سے اور اپنے لوگوں سے بات کرنی ہوگی مشورہ کرنا ہوگا ٹھیک ہے آپ کر لیں یہ دربار میں گیا اپنے،, اپنے لوگوں سے باتیں کی مذاکرات کیے تو اس کے دربار کے وزرا کے جنرلوں نے اس کے مصاحبین نے اس کے دانشوروں نے سکھا کہ بادشاہ سلامت ہم جن بزرگوں کے ہاتھوں پہ سے پہلے سے ہی مسلمان ہو چکے ہیں آپ کے ڈر کے بارے میں بول نہیں سکتے تھے تاتاری سارے کے سارے ایک بجٹ قلم ایک دن پورا دربار سارے کے سارے اسلام میں داخل ہوئے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ تین طبقے جو ہیں باقی تو ساری دنیا مسلمان ہیں لیکن تین طبقے مسلم نیشنلسٹ ہیں ان کی قومیت مسلمان مسلمانوں کی ہے ایک طربوں کی ہے ایک پٹھانوں کی ہے ایک تاتاروں کی ہے بیا قلم اور ایک دن اپنے وحمد کے حضور کی واپسی کے, کے بعد مسلمان ہو گئے تو اس دن یہ تاطاری مسلمان ہو کر انہوں نے وہ چھ سو سال جو ہے تو ترکان عثمانی کی شکل میں اسلام کا جھنڈا بلند کیا ہے اور محمد ان فاتح ان میں سے نکلا جس نے دنیا کو فتح کیا سارا یہ کرنی تھی کہ تعمیر میں بہت وقت لگتا ہے اور مثبت کام ہے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کھیت کو اگر گراہ بنا چاہے تو اس کی کھدائی صفائی بوائی سچائی سہچنا نہیں پانی اس کو دینا یہ کرنا پڑتا ہے اور فردرس کو جھاڑ جنکار اور بچی سانپ یہ اس میں خود کو خدا وہ زمین جو ہزاروں لاکھوں روپے آپ کو دے سکتی تھی وہ چلنے کے قابل بھی نہیں رہتی میں آپ چلیں اور آپ محفوظ ہوں اس لیے اپنی شخصیت سے لے کر آئے کی شروع میں بڑی وہ علی گم نام ہے ایمان اپنے آپ کو اور اپنے کو آج سے بچاؤ اپنی ذات سے لے کر اور اپنے اہل ویال اور چاروں طرف اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تعمیر کرنی ہے جب شخصیات کی تعمیر ہوگی تو آلات بدلیں گے جب امال بدلیں گے تو ہمار بدلیں گے آلات بدلیں گے ہم کہیں گے آلات بدلیں ہم امال نہ بدلیں گے نہیں ہو سکتا ہوگا احوال اور آلات نہ بدلیں گے جب ہم اور آپ امان بدلیں گے اس کے ظاہری باطنی روحانی ہر قسم کے اثرات کرائیں گے اللہ تعالیٰ کی تو آپ